فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور مفصداتها وكل مفصدتين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السمير العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقده من قولي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 الحمد للہ آج تیرہ دسمبر دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو چون میں ہم سورہ حد کی آیت نمبر 6 اور سات کے کانٹیکسٹ میں اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کریں گے جس پہ ہم نے پچھلی قرآن کلاس میں گفتگو کی تھی جو کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل اور ٹین ڈاٹ پی کے چینل انجینئر محمد علی مرزا پر اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر 103 کے نام سے تقریباً 94 منٹ کی گفتگو تھی اور اس کا عمان تھا اللہ کی جانب سے رزق کی تقسیم کا صحیح مسئلہ کیا ہے آج انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے اور پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ اللہ اپلوڈ ہوگی مسئلہ نمبر 104 کے نام سے کیونکہ میں نے اس میں بتایا تھا بیچ میں 105 بھی ہوا چونکہ 103 میں اناؤسمنٹ ہو چکی تھی کہ 104 اس سے ریلیٹڈ ہوگا اس لیے ہم نے اس کا نمبر رکھا ہوا تھا مسئلہ نمبر 104 تقدیر کا صحیح مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے مسئلہ نمبر 104 تقدیر کا صحیح مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے اور اس حوالے سے آپ کو ایک بڑا ڈیٹیلڈ ریفرنس پیج مل چکا ہے چھ پیجز ہیں وہ جن پہ قرآن پاک سے سینتالیس مقامات سے تقریباً سینتالیس اڑتالیس سینتالیس مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات درج ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور ظاہر رہ ہے کہ یہ ایک مجلس میں نہیں ہو سکتی کم از کم تین انشاءاللہ شاء لیکچر اس پہ ہوں گے مسئلہ نمبر ایک سو چار اے ایک سو چار بی اور ایک سو چار سی انشاءاللہ اللہ تین نشستوں میں ہم یہ اڑتالیس مقامات قرآن پاک کے تقریبا ڈیڑھ دو سو آیات کور کریں گے تاکہ یہ مسئلہ ہمیں کھل کر سامنے آ جائے اور اس لیکچر کے دوران انشاءاللہ اللہ میں کوشش کروں گا کہ جستہ جستہ جہاں پر احادیث کی ضرورت پڑے وہ بیان کروں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی خصوصاً احادیث جو ہیں کیونکہ ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر بعض لوگ بالکل جبریہ کے عقیدے کی طرف چلے گئے یہ دو ایکسٹریم عقیدے ہیں ایک قدریہ کا ہے قدریہ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز کا خود اختیار رکھتا ہے اور وہ مکمل طور پر ڈینائی کرتے ہیں تقدیر کو ان کو کہتے ہیں قدریہ اور یہ گروہ جو ہے قرون اولا میں ہی سامنے آ گیا تھا یہ ایکسٹریم ایک پہ ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ ہے جبریا جن کا نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے جبر میں ہے اللہ تعالی نے اس کی جو ڈیسٹنی تقدیر مقرر کر دی ہے وہ اس کا پابند ہو چکا ہے بس اب اس نے ادھر سے ادھر نہیں ہونا انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے جبکہ اہل سنت کا منہج اس کے درمیان ہے کہ نہ تو انسان مکمل طور پر مجبور ہے اور نہ انسان کو مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے اور اسے ایک جملے میں اگر کنکلوڈ کریں تو یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کا اختیار بھی ہمیں دے دیا ہے اور جن جن چیزوں کا ہمیں حکم نہیں دیا اور ہم سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جانا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی آن دا ڈے آف ججمنٹ تو وہ تمام چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں مثلا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے ماں باپ فلاں کیوں تھے اور فلاں کیوں نہیں تھے تیرا قد اتنا کیوں تھا اتنا کیوں نہیں تھا تو یہ تمام چیزیں تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا البتہ جن باتوں کا کتاب اللہ اور سنت میں حکم آیا نماز پڑھو شرک نہ کرو حرام کاری سے بچو رزق حلال کھاؤ اس طرح کی جتنی بھی احکام آئے ہیں حلال چیزوں کی طرف بڑھنا حرام سے اجتناب کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے اگر معذ اللہ اختیار نہ دیا ہو تو اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عادل ہے ظلم کرنے والا نہیں ہے الحمد تو بہرحال اس حوالے سے بس اوقات لوگ احادیث کا سہارا لے کر تو جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جی بس فیصلہ ہو چکا ہے آخرت کا کوئی جو بھی بندہ کچھ کرتا رہے اور وہ بعض احادیث واقعی ایون صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ایسی احادیث ہیں جو بڑی ڈیسیونگ ہے اگر قرآن پاک انسان دینا پڑا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا ہمیں کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن پاک کے خلاف کوئی عقیدہ ایڈاپٹ کریں چاہے وہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی کیوں نہ ہوں ان احادیث کی ہم تعویل کریں گے کتاب اللہ کی روشنی میں نہ کہ کتاب اللہ کو سائٹ میں رکھیں ان احادیث کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ گھڑ لیں گے یہ بڑا ظلم ہوگا کیوں قرآن پاک کی تفسیر کے لیے حدیث آئی ہے نہ کہ حدیث کی تفصیل کے لیے قرآن نازر ہوا ہے پرانے پاک میں جو فٹ ان بیٹھیں گی احادیث وہ ایکسپٹبل ہوں گی اور جو فٹنگ نہیں بیٹھیں گی ہم ان کی تعویل کریں گے کہ اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کیوں قرآن پاک کا انکار لازم نہیں آنا چاہیے یہ ڈیفینیٹ وہی ہے اور یہ الحمدللہ امت کا اس پر اجماع ہے اس حوالے سے تو وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ایگزامپلس بھی دوں گا کہ کون سی احادیث بظاہر وہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے اور وہ قرآن پاک سے ٹکراتی ہیں اور وہ اکثر مجھے پوری دنیا سے ای میل کئی سالوں سے رسیب ہو رہی تھی اس کانٹیکسٹ میں اور میں نے اب انشاءاللہ اس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ اسے کنکلوڈ کیا جائے اس ایشو کو چاہے اس کے لیے تین چار لیکچرز پانچ چھ گھنٹے کی گفتگو لگ جائے لیکن ایک دفعہ یہ مسئلہ کنکلوڈ ہو کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے سب سے زیادہ مشکل ترین مسئلہ ہے تو اس دوران جتنی احادیث آئیں گی میں ان کے ریفرنسز بھی دیتا چلا جاؤں گا اور خصوصا جو کریٹیکل احادیث ہوں گی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 برال تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے چابی بھائی یہی ہے کہ کتاب اللہ کے مقدمے کی روشنی میں ہم نے احادیث کو سمجھنا ہے ایبسولوٹلی احادیث کو نہیں سمجھنا بغیر کتاب اللہ کے کیوں کتاب اللہ میں اقائد ایز فار ایز اکائد آر کنسرنڈ یہ کتاب ایک پرفیکٹ کتاب ہے اور یہ بھی بات سمجھنے بعض لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہوتے ہیں جی قرآن میں تو نماز کا طریقہ ہی نہیں لکھا ہوا تو بھائی قرآن کا تو ٹاپک ہی نہیں نماز کا طریقہ قرآن کا بیسک ٹاپک انسانیت کی ہدایت ہے اور بنیادی عقائد ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ بایولوجی کی بک میں جو ہے وہ آ... نیوٹنس لا آف کیوں نہیں موجود ہے وہ بک ہی بایالوجی کی ہے تو قرآن پاک جو بیسکلی انسانیت کی ہدایت کی بک ہے اور یہ کتاب عقائد کے ساتھ ڈیل کرتی ہے مسائل کے لیے اس نے خود ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے میں یوں تیر رسولہ پکت بتاؤں سورت النساء نمبر اسی جس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور لقد کان لکم فی رسول اللہ عصرۃ الحاظانہ سورت الاضاب میں آیا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو قرآن ہی نے سنت کی طرف گائڈ کیا ہے لیکن ایز فار ایز عقائد آر کنسرن یہ کتاب ایک پرفیکٹ کتاب ہے اس کا ٹاپک الحمد اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کوئی ہمیں حدیث چاہے وہ صحیح بخاری میں ہو صحیح مسلم میں ہو یا اہل تشیوں کے یہاں اصول کافی میں پائی جاتی ہو اگر کتاب اللہ سے ٹکرائے گی ہم اس حدیث کے اوپر تو جرا نہیں کرتے اگر اس کی صنعت صحیح ہے لیکن اس حدیث کو ہم قرآن کی آیات کے تحت ان کی تعویل کریں گے اور یہ میں جو اتنی تمہر بنا رہا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا جب یہ حدیث میں پڑھ کے سناؤں گا آپ تو کہیں گے جناب ضرورت ہی کوئی نہیں تجھے تھے کہ ہو چپ کے کاربم ہو جنت دو دن فیصلہ ہو چکے حالانکہ کتاب اللہ سے جب یہ آپ سینتالیس مقامات سے اور اڑتالیسواں یہ ہمارے جو آیت جس پہ ہمارا درس ہے سورہ عود کا یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا اس حوالے سے انشاءاللہ اللہ تقدیر کے معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ٹاپک ایسا ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اور جامعات المزیم میں ایک حدیث بھی مرود ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا لیکن اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے کہ جو انسان کتاب اللہ اور سنت کے دلائل کے بغیر بات کریں اب جو آیات قرآن میں آئیں تقدیر کے حوالے سے یا ہماری صحیح الاسناد احادیث میں آئیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں یا باقی کتابوں میں ان کو ڈسکس کرنا کوئی گناہ نہیں ہے ورنہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتائی ہے ہاں ان سے ہٹ کر کوئی شخص اپنا عقیدہ امت کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہوگا چاہے وہ قدریاں ہوں چاہے وہ جبریاں ہوں تو یہ بات سمجھنے والی ہے تو اس موضوع کو ڈسکس کرنا یا اس کو ٹاپک بنانا کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ کتاب و سنت کے درائر کی روشنی میں بات کریں اور یہ میں نے بڑی محنت کی اس حوالے سے آپ حیران ہوں گے یہ جو سینتالیس مقامات کراس ریفرنس کے طور پر اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے لیکچر ڈسکس کیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین اس میں بھی تقریباً بیس کے قریب مقامات سے میں نے آیات کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی تھی تو یہ ساری کی ساری باتیں کتاب میں آئی ہیں اور کتاب اللہ ہماری ہدایت کے لیے ہے سورت النام کی آیت نمبر انیس ہے محبوب <بَلَق> صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجیے کہ میری طرف یہ کتاب اللہ اس لیے وہی کی گئی ہے تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جہاں تک یہ کتاب پہنچ جائے جس کو یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے اسی کتاب پر عمل کرے تو یہ کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے تذکیر اور نصیحت حاصل کرنی ہے ولقت یسن القرآن ذکر فہل نمکیل یہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی کہ ہم نے بے شک قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی سمجھنے والا تو اس حوالے سے میرا پورا لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے میں نے اسے مسئلہ نمبر ایک کا نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات کی روشنی میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا ہے اور اس میں میرا ریسرچ پیپر بھی ہے انہی پچاس آیات کے اوپر پہلے سنت باغ ڈاٹ کام پہ پی ڈی ایف فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دو تین ایم بی کی ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ شاء مسئلہ نمبر ایک سو چار یہ گفتگو کم از کم تین نشستوں میں مکمل ہوگی ایک سو چار اے بی اور سی اور آٹھ ٹوٹل سب ٹاپکس ہیں جو میں اس کے اندر ان کور کروں گا میں شروع میں ان آٹھ ٹاپکس کا صرف تعارف کروا دیتا ہوں انٹرسٹ کے لیے پہلا ٹاپک ہوگا انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی معرفت اور عبادت ہے لیکن آزمائش شرط ہے ازمائش کے بغیر معاملہ حل ہونے والا نہیں ٹاپک نمبر دو ہوگا اللہ نے انسان کی فطرت ہی میں حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کانٹیکس میں قرآن پاک آیا ٹاپک نمبر تھری ہوگا اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علی مسلام کو مبعوث فرما کر حجت تمام کر دی ہے آخری درجے میں نور العلا نور جسے کہا گیا قرآن پاک میں ایک ہماری انسٹنٹ میں توحید وہ نور جو ہماری جبلت میں موجود تھا کہ نور نورنع نور جو ہے وہ وہی کا علم انبیاء کرام علی مسلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ٹاپک نمبر فور ہوگا اللہ نے انسان کو حق اور باطل دونوں کو قبول یا رد کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے ٹاپک نمبر فائیو اس کے تحت بھی کئی آیات ہوں گی شیطان کا انسان پر کوئی زور نہیں چل سکتا وہ تو صرف برائی کی دعوت ہی دے سکتا یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ٹینجیبل فارم میں سامنے آ آجا، جائے میں تو انہوں نے نہیں پڑھنے دینا نماز نہیں میں نے پڑھنے دینی ایسے کبھی نہیں ہوگا کوئی ٹینجیبل اس کا زور نہیں ہوگا ان شاء اللہ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کروں گا ٹاپک نمبر سکس ہوگا انسان خود ہی حق اور باطل اختیار کر کے اللہ کی رحمت یا عذاب کا مستحق بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر دوزخ میں نہیں پھینکتا معذ اللہ اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ اس کو کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے کسی کو دوزک میں ڈال کے ایسا نہیں ہے ٹاپک نمبر سیون اللہ اس وقت تک انسان کو گمراہ نہیں کرتا جب تک انسان خود اپنے لیے گمراہی نہ کما لے اس میں کافی ساری آیات ہیں جن کا سہارا لے کر جبری نے یہ نظریہ پیش کیا جی اللہ تعالیٰ تو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے انسان چاہے بھی تو ہدایت میں نہیں رہ سکتا تو بالکل ایک اسٹریم پر چلے گئے اور ماذا اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے تو یہ قرآن پاک بتائے گا اس کی کئی آیات بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود گمراہ نہ آٹھواں اور آخری ٹاپک جو اس کو کنکلوڈ کرے گا ہماری پوری گفتگو کو انشاءاللہ اور اس میں میں کافی ساری احادیث کو بھی ڈسکس کروں گا خصوصا جو ڈسیونگ بظاہر احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی جس سے بالکل تقدیر کے بارے میں بڑا خطرناک سا نظریہ جبریہ والا آ جاتا ہے ان کو انشاءاللہ اس کانٹیکس میں میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ڈسکس کروں گا اور وہ آٹھواں ٹاپک ہوگا اللہ نے قرآن حکیم میں انسان کو ہمیشہ کی کامیابی کا معیار بالکل کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے ہمیشہ کی کامیابی بتا دی ہے کہ بھائی یہ اینڈ ریزلٹ ہونے والا ہے ہمارے ایم اکرام اے علی مسلام کے منکرین کا اور یہ ان کو انعام ملنے والا ہے جو ہمارے ایم بی اے کرام علی کی پیروی کرنے والے ہوں گے ان اللہ تعالی تو بھائیو یہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے اور انشاءاللہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں حسم اللہ وکیل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 ان دو آیات کو جن کے تحت یہ ساری گفتگو چلنی ہے جن میں سے ایک آیت ڈسکس ہو چکی ہے دوبارہ سے ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں سورہ بھوت آیت نمبر 6 اور سات اور دیکھ لیں میں نے اس وقت پچھلے لیکچر میں پچھلے, پچھلے لیکچر میں ایک سو جو باون نمبر تھا اس میں میں, میں نے کہا تھا کہ اس ان آیات پہ دو گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن یہ تو چھ سات گھنٹے گفتگو ہونے جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ اس کے بعد پھر قرآن پاک میں جب بھی یہ ٹاپک آئے گا تو ہمیں ضرورت نہیں رہے گی اللہ احدالہ سمیر علیمن شیطون الرجیمن حمزی و نفی و نفی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من داََ رضبہ اور زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رض کی ذمہ داری اللہ نے اپنی ذات پر لے لی ہے وہ یا علام مستقر رہا اور اللہ ہی کے علم میں ہے اس کے ٹھہرنے کا مقام کہ اس کو کہاں پر مسکن ملے گا زمین کی گہرائیوں میں ہو سمندروں کی گہرائیوں میں ہو پہاڑوں کی چوٹیوں پر کوئی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے علم میں ہے مستعودا اور اسی کو پتا ہے الٹیمیٹ سونپے جانے کی جگہ کہ کس نے مر کر کہاں جانا ہے کسی نے شیر کے پیٹ میں جانا ہے تو کسی نے ایئر کریش میں اس کی لاش میں ہواؤں میں بکھرنا ہے تو کسی نے سمندر میں غرق ہونا ہے تو کسی نے زمین میں دفن ہونا ہے انسان کا یا باقی مخلوقات کا ایگزٹ دنیا سے کیسے ہونا ہے یہ اسی کے علم میں ہے کل لن فی کتاب ان مبیم اور یہ ساری معلومات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوہے محفوظ میں لکھ لی ہوئی ہے یہ اس کا کامل علم ہے تو اس آیت پہ میں نے چورانوے منٹ گفتگو کی تھی پچھلی دفعہ رزق کے حوالے سے اللہ کی طرف سے جو تقسیم ہے اور تقدیر کے کانٹیکس میں اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے کیونکہ اس کو اکثر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں تو میں نے ہر حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی قیامت تک کے لیے آنے والی ہر مخلوق کا رزق اس زمین میں رکھ دیا ہے اور باقی اس حوالے سے جتنے ماڈرن وسوسے ہیں جتنے پرانے وسوسے ہیں ان کو میں نے الحمد ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا آج مال نہیں آج اگلی آیت ہے وہی خلق سماواتی وردی سطتی ایام وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں وکا میں عرش ہوں اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا ابھی آیات متشابہات ہیں بہر عرش پر ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مصوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے عرش اللہ کی مخلوق ہے اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 ون کے نام سے اسماء صفات کے حوالے سے اور استوا الگ عرش کا کیا عقیدہ ہے اور مثلا نمبر فورٹی ون کا عنوان ہے نور من نور اللہ وحدت الوجود وجود اور علم ال اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں یب لو کم او کم اور یہ سب کچھ اللہ تعالی نے جو دنیا کی رونق سجائی یہ پوری کائنات صرف ایک مقصد کے لیے کہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے امال کرتا ہے یہ پوری کائنات اللہ تعالی کی اللہ تعالی نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے اور انسان کو اپنے انسان اللہ تعالی کی کریشن کا کلائمیکس ہے اور یہ جو ہمارا ارض ہے ارض اٹ از اے میریکل ان دس یونیورس یہ اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں ایک موجزانہ کرا ہے جہاں پر زندگی ایگزٹ کرتی ہے اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے پچیس دفعہ گفتگو بھی کی تھی بہرحال اس زندگی میں سب سے اہم ترین جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے اپیکس ہے وہ انسان ہے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گی لہذا یہ بات درست ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی بالی اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے المستر للحاکم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا یہ روایت تو اصول محدثین پر بالکل موضوع روایت ہے من گھڑت روایت ہے اور میں نے اس کو ایڈریس بھی کیا ہے مسئلہ نمبر 43۔ وسیلہ اور تبسل کے صحیح احکام و مسائل ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو اس میں میں نے اس کا حکم بھی بتایا بہرحال اس کا جزوی پارٹ یہ صحیح ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے انسان کی جانچ کے لیے وَلَئِن قُلْتَ اِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر گمراہی اختیار کی ہوئی ہے یہ کہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے کفرو تو وہ لوگ جو جان بوجھ کر کفر اختیار کیے ہوئے ہیں یہ میں جان بوجھ کر کیوں ترجمہ کر رہا ہوں وہ آپ کو اگلی آیات میں پتا چل جائے گا وہ کہیں گے ان ہادا اللہ سہر مبین یہ تو نہیں ہے مگر کھولا جادو یعنی بالکل یہ جادو والی باتیں ہیں کہ انسان مر کے کیسے زندہ ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اللہ جس نے انسان کو کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود بخشا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے میری مسئلہ نمبر 59 کے نام سے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر میں نے اس میں ڈیٹیل سے سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں کہ ایک ایتھیسٹ کو دہریہ کو جو منکرین خدا ہیں ان کے سامنے بات کیسے رکھنی ہے کہ وہ ایک سپریم بینگ کو ایک سپر نیچرل ایجنسی کو سپر نیچرل کو مان لیں بھائی اب ان شاء اللہ ہم وہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں یہ سینتالیس کراس ریفرنسز ہیں لیکن آج ان میں سے صرف ہم سولہ ڈسکس کریں گے پہلے اور پھر ان شاء اللہ اس سے اگلے, اگلے دو دروس کے اندر انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے پہلا سب ٹاپک آ رہا ہے اب انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی معرفت اور عبادت ہے لیکن آزمائش شرط ہے یہ ہے سب ٹاپک اس کے اندر پہلی سات آیات ہے اس حوالے سے پہلی آیت ہے سورت القح کی آیت نمبر سات لوگ بے شک ہم نے اس زمین کو بارونک بنا دیا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے امال کرتا ہے یعنی یہ زمین پہ جتنی رونق اللہ تعالی نے آباد کی ہے مخلوقات کی اور انسان کی خدمت میں مخلوقات کو لگا دیا ہے کیسی خدمت میں لگایا کہ سورج دیکھ لیں گے انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے سورج کی روشنی کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے اور پھر وہ گلیشیئرس کی فارم میں برف کی شکل میں پہاڑوں پر گرتا ہے اور وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں پھر اس سے دریا چلتے ہیں زمین کے اوپر بھی زمین کے اندر بھی اور اس پانی سے ساری زندگی ہے پھر اسی میں سے بارش بھی برسائی جاتی ہے اور پھر سورج کی روشنی سے ہی پودے اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں یہ تیار کرتے ہیں فوٹوسنتھس ذیائی تعلیم کے ذریعے ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں ہم جانوروں کو بھی کھاتے ہیں پودوں کو بھی کھاتے ہیں گندم جو ہے وہ اسی دھوپ کی وجہ سے ہی پکتی ہے یہ پورے کا پورا فوڈ سرکل جو ہے یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہے اور یہ انسان اگر غور کرے تو انسان یقین کرے پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا لیکن انسان جو ہے وہ کس طرف چل پڑا ہے دوسری آیت کراس ریفرنس والی تبار و کلی بیل ملک کل کلین ودیب بڑی ہی با برکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری بادشاہت ہے کل قدیم اور وہ ہر شہ پر قادر ہے اللہ خلق المحیات ایم احسن عملہ وہ اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا یہ جو سسٹم بنایا زندگی اور موت کا یبلوحم ایم احسن عملہ تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے امال کرتا ہے وہ العزیز الغفور اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے یہ سورت الملک کی آیت نمبر ایک اور دو تھی تیسرا کراس ریفرنس سورت المومنون کی آیت نمبر ایک سو پندرہ زبردست آیت ہے اف تم انما فلقنا کم آبتا احسان کیا تو کر لیا کہ تجھے اللہ نے ویسے ہی پیدا کر دیا ہے وہ ان کم الینا لاتر جاون اور بے شک یہ کہ تم نے کیا مر کر ہمارے پاس نہیں آنا انسان یہ بڑی فل کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی انسان نے مر کر اللہ کے پاس آنا ہے فضول اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا اور وہ مقصد کیا ہے وہ اگلا ریفرنس یہ سورت المومنون کی آیت نمبر ایک سو پندرہ چوتھا کراس ریفرنس سورت الزاریات کی آیت نمبر چھپن سے لے کر اٹھاون وما خلک تل جنسا اللہ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں عبادت مقصد ہے اللہ کو ماننا نہیں صرف مان تو سارے رہنے سب کے سب مان رہے ہیں سپریم بینگ کہہ دیتے ہیں سپر نیچرل اتارٹی کہہ دیتے ہیں سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتے ہیں کوئی اسے بھگوان کہتا ہے کوئی اسے گاڈ کہتا, کہتا ہے کوئی اسے اللہ کہتا ہے کوئی خدا کہتا ہے مان تو سارے رہے ماننا کافی نہیں ہے عبادت اللہ کی کا ٹوٹل obedience مکمل اطاعت محبت کے ساتھ یہ عبادت ہے عبادت اللہ کی کا. اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا سورت النحل کے لاز نفی اللہ امت رسولہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مقابلے پر جھوٹے خداؤں کی نفی کرو تاغوت کی نفی کرو یہ سب کا مقصد اگلی آیت جو ہے یہ قرآن پاک کی مشکل ترین آیات میں سے ہے سورت الحضاب آیت نمبر بہتر اور تہتر اچھا یہ پہلے وہ مکمل کر دیں انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے اپنی ماں اریدو من ہوں رسک کیوں ماں اریدو اے یو میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے رزق دیں یا مجھے کھانا کھلائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا درد ہے شاید میں میں تم سے روٹی نہیں مانگتا تم سے کھانا نہیں مانگتا ان رضا کو بطن بدین بے شک اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والا زبردست قوت والا ہے میں تم سے روٹی نہیں مانگتا البتہ یہ ضرور مانگتا ہوں کہ میری عبادت کرو میری ٹوٹل اوبیڈینس کرو لیکن اختیار دے دیا ہوا ہے ورنہ تو یقین کریں کہ انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرے نا اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آئے انسان غرق ہو جائے حرام کی طرف نگاہ اٹھے اسی وقت بنا صلب ہو جائے مسجد سے اذان کی آواز آئے اور کوئی شخص مسجد کی طرف چل کے نہ جائے اسی ٹائم اس کی ٹانگیں شل ہو جائیں اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فوراً سزا دینی یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے اور میرا ایک گولڈن کوٹ یاد رکھیے گا دنیا میں ہر کام اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا یہ بڑا کمپلیکس ہے دنیا میں کائنات میں ہر کام اللہ تعالی کی اجازت سے ہو رہا ہے مرضی سے نہیں خصوصاً وہ مخلوقات جن کو اللہ نے اختیار دیا اس کا کیا مطلب ہے اجازت یہ ہے کہ آپ کی مرضی اذان کی آواز آئے چاہے مسجد کی طرف جائیں چاہے برائی کی طرف جائیں تو اجازت ہے اللہ کی طرف سے ورنہ تو اسی ٹائم شل ہو جائیں اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے نا بعض لوگ گناہ کرتے کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ گناہ اور برائی اور اچھائی سب اللہ کی طرف سے ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کی تقدیر ہے اس لیے ہم یہ گنا کر رہے ہیں ایسا نہیں اللہ کی مرضی نہیں ہے اللہ کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو مرضی اس کی کیا ہے یہ بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ میری عبادت کر دی انشاءاللہ میں اس کو اس حوالے سے ایکسپلور بھی کروں گا اور یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پہ اسی میں سے ایک آیت آپ نکال لیجئے میں یہاں پر اس کو بیان کر دوں تو انشاءاللہ معاملہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا اس حوالے سے جو یہ گفتگو کی جاتی ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے مجھے یہ چلتے چلتے بات یاد آئی اور میں نے اس لیے بیان کر دی کہ یہ اسکپ نہ ہو جائے یہ بڑی اہم ترین بات ہے اور لوگ انہی چیزوں کا سہارا لے کر اور اپنے گناہوں کا جو ہے نا وہ لیم ایکسکیوز دیتے ہیں یہ ریفرنس نمبر ستائیس نکالیں سور ازمر آیت نمبر سات ریفرنس نمبر ستائیس پیج نمبر فور پہ آپ کے جو میں نے بات کی تھی کہ ہر کام اللہ تعالی کی اجازت سے تو ہو رہا ہے مرضی سے نہیں مرضی اس کی یہی ہے کہ آپ فرما برداری کریں ورنہ کوئی شخص زنا کرے کہ جی میں اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں نہیں اجازت اجازت, اجازت کی کہ جی آپ کو اجازت ہے جو مرضی اجازت مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا کل ہی چھٹی آپ سمجھ لیں اس حوالے سے یہ وہ آیت الزمر آیت نمبر سات عنکم اگر تم کفر کرو گے اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالی بے شک غنی ہے بے پرواہ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے جو مرضی کرو لیکن ولا یرباد کفر لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تم کفر کرو اجازت دے دی جو مرضی کرو لیکن راضی نہیں ہے وہ جو میں نے جملہ بولا تھا نا ہر کام اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے مرضی سے نہیں یہاں پر دیکھ رہے اللہ کا کہہ رہا ہے اجازت ہے جو مرضی کرو دبا ہو جاؤ اگر دوزک کمانی یہ کماؤ لیکن یہ بات یاد رکھنا ولا یر ہل کفر میں اپنے بندوں سے کبھی راضی نہیں ہوں کہ وہ میرا کفر کریں وہ ان تشکرو یر با اور اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے تو میں اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند بھی ہے اللہ خوش اور ناراض بھی ہوتا ہے بے پرواہ ہونے کے باوجود آپ کو کہ جی اللہ تو بے پرواہ جو مرضی کرو اللہ کو کون سی خوشی ملے گی اور... نہیں. اللہ تعالیٰ عبادت سے اللہ کی فرما برداری سے خوش ہوتا ہے اور نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے ولا تجرب واضح تم وزرا اخرا اور یہ بات بھی یاد رکھو کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر شخص نے اپنے امال کا بوجھ خود اٹھانا ہے سم ماہ رب بکم اس کے بعد میں تمہارے رب کی طرف لٹایا جائے گا فیونبھی حکم بما تَعْمَلُونَ تم اور وہ تمہیں خبر دے دے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے ان نہ علیم بزا سے سدور <الصدور> بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے لہٰذا یہ سمجھ لیں یہ حاصل ہے یہ ہماری تقدیر کی گفتگو کا جو میں نے بیان کیا کہ ہر کام اللہ کی اجازت سے ضرور ہو رہا ہے مرضی سے نہیں مرضی اس کی ہے کہ انسان فرما برداری اور یہ پرٹیکولر یہ جو جملہ ہے یہ ان مخلوقات کے لیے ہے جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے جن کو اختیار نہیں دیا ہوا سورج چاند تارے وہ سب کے سب جو اپنی اسٹیٹ پہ چل رہے ہیں وہ تو نہ ان کی کوئی مرضی ہے نہ ان کو کوئی اس حوالے سے مسئلہ ہے اللہ تعالی نے ان کو باؤنڈ کر دیا لیکن جو جن اور انسان جن کو اللہ تعالی نے عقل والی مخلوق بنایا ہے سوچنے سمجھنے والی ان کو اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے تو یہ بڑی اہم ترین بات کی میں نے کہا یہ کتنا ہو جائے چلتے چلتے میرے ذہن میں آئی یہی پر کور ہو جائے اگلا کراس ریفرنس ہے فائیو سورت الحداب کی آیت نمبر بہتر اور تہتر ان نہ امانت عالت سماوات اب یہ مشکل ترین قرآن کی آیت ہے بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر امانت کیا تھی کہ میری فرم برداری کرو گے تو جنت ملے گی اور اگر میری نافرمانی کی تو دو زخ. اب تمہیں میں اختیار بھی دیتا ہوں باؤنڈ نہیں کرتا اختیار بھی دیتا ہوں چاہو تو اس پیکج کو قبول کر لو چاہے رب کر دو تو اللہ تعالیٰ مناتا ہے ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان پر ساری مخلوقات پر پیش کیا کہ مانو گے تو جنت نہیں مانو گے تو جہنم یہ پیکج ہے چاہو تو اس پیکج کو چھوڑ بھی سکتے ہو لیکن پیکج ہے سامنے زمین و اسمان پر پیش کیا ابینا یخ ملا تو سب کے سب جو ہیں زمین و اسمان کی مخلوقات وہ پیچھے ہٹ گئی ان کا یا اختیار دیا تو پھر ہم یہ پیار یہی ہے کہ ہم یہ امانت نہیں اٹھائیں گے یخ مل اس کو اٹھانے سے وہ پیچھے ہٹ گئے ایک پیار تھا یہ بات یاد رکھیے یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی کی تھی ورنہ ان کی کیا مجال تھی وہ تو سورہ حامی سجدہ میں آتا ہے ہم نے زمین و آسمان کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ آؤ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تو ساری مخلوقات نے کہا اللہ ہم چاہتے ہوئے تیری طرف آتے ہیں یہاں پر اختیار تھا وہ اشفک نہ اور ڈر گئے اس کو اٹھانے سے وہ حملحل انسان اور انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا ان نہ حکا نہ غلوم بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اس کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ کر سکتے ہیں کہ انسان نے اس جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا کہ یار یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے پانچ نمازیں پڑھنی ہے نا ایک توحیدی اختیار کرنی ہے نا الٹیمیٹلی جنت مل جائے گی اچھا ہم میں سے کسی کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم پہ یہ امانت پیش ہوئی تو ہم میں سے کئی لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہے ایک وقت وہ گزرا ضرور ہے انسان کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاملہ انسان کے ساتھ کیا اور اس کی انسٹنکٹ میں توحید بھی ڈال دی بار ان تمام چیزوں کے اوپر الٹیمیٹلی کہ یہی کہا جائے گا کہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے اللہ تعالی نے یہ مخلوق پیدا کرنی تھی اللہ تعالی ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے فرشتے اپنی چوائس سے نہیں اللہ کو چوز کیے ہوئے بلکہ وہ باؤنڈ ہے انسان اپنے اختیار سے ان ہدعنا اس سبھی لائنا شاہ کروں انما کپورہ صورت الدہر میں آیا وہ ان شاء اللہ اس میں بھی آ جائے گا پیشک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو اسے مانو چاہے انکار کرو تمہاری مرضی زبردستی نہیں کسی کو کریں گے دوزخ میں جانا ہے جاؤ جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے ایفٹ کرو تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی اور آگے اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی کہ اللہ نے بینیفٹ بھی دیا اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا گیا لیکن ساتھ پھر کتنی ریلیکسن بھی دے دی. اس حوالے سے وہ ان میں ڈسکس کروں گا اسی آج کے کانٹیکس میں تو انسان جو ہے وہ ظالم اور جاہل واقعہ ہوا ہے اب یہ ساتھ اللہ تعالی نے وہ اپنے اوپر لے لی بات یہ اللہ تعالی نے انسان کو جو ایسا معاملہ کیا وہ کیوں کیا منافقین اول منافقات اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالی منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے اپنے یعنی نافرمانوں کو ولمشرقین اول مشرقات اور شرک کرنے والے مردوں اور شرک کرنے والی عورتوں کو یتوب اللہ مکمینین مکمینات اور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کر لے ایمان لانے والے مردوں کی اور ایمان لانے والی عورتوں کی وقان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کنکلوڈ کس پہ کیا سورت الآزاد کی آیت نمبر 72 اور تہتر کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ٹینشن نہیں لینی تھوڑی سی ایف کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ کوئی اتنا مشکل بھی پیکج نہیں ہے اس حوالے سے تین حدیثیں میں بیان کر دوں انہیں آیت کے کانٹیکٹ میں آیات کے پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ ہزار نو سو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ ایسی مخلوق لے آئے جو گناہ کرے اور پھر اللہ کی طرف توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینیفٹ اس حوالے سے پہلے ہی دے دیا کہ انسان سے گنا تو ہوں گے ان شاء اللہ اگلی آیات بھی آئے گی بعد میں یا کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ لو گے تو چھوٹے چھوٹے گنا اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا زیادہ ٹینشن نہیں لینی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق ختم کر دینی تھی اگر یہ غلطی نہ کرتی تو اس کا مطلب ہے ہماری جبلت میں یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے تو جو میں نے بات کی تھی نا کہ یہ کریشن کا کلائمیکس ہے انسان وہ مخلوق ہے اور جنات وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ماننے یا نہ ماننے کا یہ مخلوق اللہ نے پیدا ہی اس لیے کی باقی تمام مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی پابند ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائز کرے اور واللہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت سب سے بڑی دولت سب سے بڑی دولت, سے بڑی دولت یہ عقل ہے جس کے ذریعے انسان اپنی چائز سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے یہ وہ دولت ہے اپنی ول سے اللہ کو ماننا جو ضبری اللہ اسلام کے پاس بھی نہیں ہے ضبری علیہ السلام اگر اللہ کے فرما بردار ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے ان کو باؤنڈ کیا ہے جبکہ ہم اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ فرشتے سے واقعی بہتر ہے فرشتے کا اپنا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے ہاں انسان کا کمال ہے اور میں ان وہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے بھی بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندوں کو بندے کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے اللہ کہے گا اور یہ تمہارے امال تھے تمہاری محنت تھی جو آج کام آئی یعنی اللہ تعالی اس قدر قدر دان ہے کہ کرم فرمانے کے باوجود یہ فرمائے گا کہ تمہارے امان اسے اس سے بات پتا چلیے دودھ پینے والے مجموع نہیں اللہ تعالی کے obedient فرما بردار لوگ تابع فرمان لوگ اللہ تبارک تعالیٰ بالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مقام جنت انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6681 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ وہ حدیث ہے جو میں نے پچھلے لیکچر مسئلہ نمبر ایک سو پانچ جو جنہیں جمشیر سے ریلیٹڈ دیا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ بعض لوگ توبہ کے باوجود کہتے ہیں جی اس کی تو توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی تو میں نے کہا تھا بڑی بڑی خطرناک حدیثیں ہیں جو اس طرح دعوے کرتے ہیں توبہ کے باوجود خود مولویوں نے جو سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں وعید کیا ہے تو یہ وہ حدیث ہے صحیح مسلم چھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ کسی شخص نے کسی دوسرے گناگار آدمی کے بارے میں یہ کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا تو مولوی ہوگا بتوا دے رہا ہوگا جناب ایر ایر توبہ کو نہیں ہے معاملہ بہت آگے جا چکا ہے جاہل اور پھر مثالیں دیتے ہیں وہ دیکھے جی چور کے ہاتھ کٹیں گے اور قاتل کو کہ یہ سزائیں وہ ہیں جو حدود اللہ آئی ہیں کتابوں سنت میں آپ ذرا بتائیں کہ اگر کوئی کسی سے آبی کی گستاخی کر لے تو اس کی ذرا حدود اللہ کتاب و سنت میں کیا سزا آئی ہے کوئی پیش کرے کوئی روایت روایتی پیش کر دیں کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس مولویوں نے خود سرٹیفکیٹ لیا ہوا اور شریعت کے اندر دخل اندازی صرف توبہ ہی کافی ہاں کو فضا فل کر، کرنے والا آجیو آدی مجرم ہو اس کا معاملہ بالکل ڈفرنٹ آدی مجرم کبھی کبھار کسی سے لفظ ہو جائے توبہ کر لے اور شرک اللہ کی گستاخی ہے اور سورت الفرقان آئٹ نمبر ستر میں آیا شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا ٹھیک ہے اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے جس کے بارے میں سورہ مریم میں آیا قریب ہے آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے انا رحمانی والدہ کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں اتنی بڑی گالی اللہ کو دیتے ہیں قریب ہے آسمان پھٹ پڑے زمین جو ہے وہ شک ہو جائے اور پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے اگر ان کے احساسات ہوں زمین و آسمان کے کہ یہ کتنی بڑی, کتنا بڑا جرم ہے شرک شرک بھی معاف ہو جائے تو کسی پیغمبر کی گستاخی یا کسی صحابی کی گستاخی یا کسی بزرگ کی گستاخی وہ معاف نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ معاف کر تو یہ صحیح مسلم کی حدیث 6681 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے بارے میں کسی شخص نے کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کو غضب آیا اور اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کون ہے جو میرے بحاق پر قسمیں اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا تو اب سن لے کام کھول کر کہ میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور تیرے سارے امار برباد کر دیے جس نے کہا کہ فلاں شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص توبہ کے باوجود کسی اہل قبلہ اور اہل کلما کے بارے میں کہتا ہے کہ جی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اس کے اپنے عمال تو سارے برباد یہ سارے مولوی فارغ ہو چکے ہیں جو جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں نا اس حوالے سے کہ توبہ قبول نہیں ہوئی اور پتہ نہیں اس کو 295 سی اور پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی آخرت کی فکر کریں۔ جب توبہ انسان نے کر لی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا الحمدللہ اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے بڑی امپارٹینٹ حدیث ہے اللہ کی رحمت کے حوالے سے بخاری میں چھ ہزار چار سو اسی اور صحیح مسلم میں چھ ہزار نو سو اسی بہاری میں چھ ہزار چار سو اسی مسلم میں چھ ہزار نو سو اسی عجیب حسن اس اتفاق ہے اگلے زمانے میں آپ سم سب نشاد فرماتے ہیں کوئی شخص تھا اس کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ کو اپنی آل اولاد کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ لگا دینا اس کی راک بنا دینا اور اس راک کو کچھ حصہ خشکیوں میں بکھیر دینا کچھ سمندروں میں بکھیر دینا اگر اللہ تعالی نے مجھ پہ قدرت پا لی لدر اللہ علیہ اللہ نے اگر مجھ پر قدرت پا لی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جو کسی کو نہ دیا ہوگا میرے پلے تو کوئی نیکی نہیں ہے ایسا ہی ہوا اب وہ ہے اس کا یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے لیکن یہاں پر اس کی تعویر کی غلطی تھی کہ اس کا یہ نظریہ بن گیا کہ اگر اس طریقے سے راکھ بکھیر دی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا میری جان چھوڑ جائے گی یہ اس نے اپنے گمان میں یعنی اس کے عقیدے میں کفر تھا یہ, یہ کفر ہی ہے نا لیکن جزوی تھا کل ہی نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کنمح گو مشرق اور کافر مشرق میں بڑا فرق ہے کنمح و مشرق مسلمان ہی ہے کیونکہ اس کا جو شرک ہے وہ جزوی ہے تو یہاں بھی دیکھ لیں اس کا کفر تھا جزوی تھا ویسے اس کی عقیدہ تھا کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے لیکن اس نے کہا اگر اس طریقے سے ہو جائے پھر نہیں اللہ تعالی زندہ کر سکتا تو تو اس طرح کر دینا تم لوگ اس طرح اور جب انہوں نے ایسا کیا اس کے ساتھ تو اللہ تعالی نے ہاؤ کو پانیوں کو حکم دیا اس کی راک جمع کی دوبارہ اللہ نے اسے زندہ کر لیا اور کا ہاں بھی سنا کدھر ناک کے جائے گا اللہ میں چیز تو ڈر رہا تھا اللہ میں نے ملاقات سے کرتا تھا تیرے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تھی یقین تھا کہ کوئی تیری پرسش کرنے والا ہے اس نے کہا اسی لیے تو میں نے یہ بچنے کے لیے سب کچھ کیا تو اللہ تعالی نے جا میں نے بخش دیا اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کبیرا و سبحان اللہ بکرتم و اسیلا صبح اللہ و بھمدی ہی عادت فلقی نفسی و ذنت ہی و میں داد یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ بے پرواہ ہے غنی تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالی کو وہ شخص بھی کتنا محبوب ہے جو یہ ایک بار کامل یقین کر لے کہ میری اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا کوئی ہے اس نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر. اب یہ نہیں کہ اس عدیز کی وجہ سے کوئی بندہ گناہوں کے اوپر ہیٹ ہو جائے یہ عزیز رابعہ کو بھی پتا تھی تو انہوں نے یہ نہیں کہ کوئی لڈیاں ڈالنی شروع کر دی اس حوالے سے معذ اللہ وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے لے کر چلے بہرل یہ اس لیے ہے کہ تاکہ کہیں قرآن پاک میں غزب کی آیات پڑ کے کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے جو صورت المن میں ہے نا اللہ تقنت اللہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتے بخاری اور بخاری المسلم میں, میں قتل والا واقعہ بھی موجود ہے بڑا ڈیٹیل ان شاء کبھی موقع ملا تو میں وہ پورا واقعہ بڑا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ سناؤں گا انشاءاللہ توبہ کے میں اب اگلا کراس ریفرنس نمبر سکس سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچپن سے لے کر ایک سو ستاون تک آزمائش بھائی وہ شرط ہے مِنَ <الْخَوْر> اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں لیکن تھوڑے سے خوف سے ولجور بھوک سے مرار اور تمہاری مال اور جان اور پھلوں میں نقصان سے اس آر کو میں نے پچھلی دفعہ رسک والے مسئلے میں مسئلہ نمبر 103 میں بھی بریو کیا تھا تھوڑی بہت آزمائش تو شرط وہ بشیر صابرین اور صبر کرنے والوں کے لیے پھر بشارت ہوگی اللہ ددینہ اراساب مصیبہ اور صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے لو ان ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی مر کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے اگر اللہ نے میرا جوان بیٹا لے لیا تو میں نے بھی تو اللہ کے پاس مر کے جانا ہے ہم خود بھی اللہ کے لیے یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا اس نے لے لیا اللہ ربہم ایسے لوگوں پر اللہ کا درود ہے اللہ کی رحمتیں ہیں رحما اور رحمت و الا اور یہی لوگ ہیں اصل میں ہدایتیفتا مختول یہی ہیں اصل میں ہدایتی یافتہ جو ہر مصیبت اور پریشانی میں کہیں اندا اللہ اور یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تعلیم فرمائی ہے اگلا ریفرنس سورت الانام کی آیت نمبر 164 اور 165 زبردست اللہ ابھی رب رب کل شئی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کروں جبکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے رب ہے ہی ایک پالنے والا ہے ہی ایک اس کے علاوہ کسی کو تلاش کروں تقسیم کلو نبسم اللہ علیہ اور ہر جان جو برا عمل کرے گی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا یہ قسم قرآن پاک میں ہمیشہ برے اعمال کے لیے آتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا ولا تازرا تو وزرا اخرا اور کوئی جان اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی صحیح بخاری اور مسلم کی بتفکن حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تجھے چھڑوا نہیں سکتا اور یہاں کہتے ہیں جی ہی وہ ہمارے بزرگ ہمارے بابے جو ہیں وہ زبردستی جنت میں لے جائیں گے ہمارے گناوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے اور کرسچینٹی میں اتنا فاسد عقیدہ آیا کہ جیزس کرائسٹ جو ہیں وہ کروسیفکشن کی وجہ سے وہ سلیپ پر چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں اب ہم جو مرضی کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بر ہے لیکن وہ اللہ کے عزم کے ساتھ ہے اس میں میرا لیکچر ہے پورا مسئلہ نمبر ایٹی اے اور 88 بی خصوصاً ایٹی بی جو ہے اس میں میں نے شفاعت کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے وہ الحمدللہ للہ اجماعی کی اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے عزم کے ساتھ اللہ جس کے لیے مقرر فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت اسے ملے گی ولا تذر واضر وزرا اخرا کوئی جان اٹھانے والی بوجھ اٹھانے والی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی سما الا رب بھی اس کے بعد تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر یونب بھی حکم بیمار کم تم فی تخت لفون اور اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے دے گا کہ تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے اور یہ اکثر لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں اور جی کیا مدل مطلب دن پتا چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے اور اللہ نو پتا ہے جو کون صحیح ہے کون غلط ہے اس سے تو اختلاف ہی نہیں ہے لیکن اللہ کو پتا ہونے سے ہماری جنت اور ڈوزت کا فیصلہ ہوگا ہماری جنت اور ڈوزت کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے ایک اگر قادیانی پوری زندگی یہی کہتا جی وہ کیا دن فیصلہ ہوگا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اور وہ خود کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ختم نبوت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو کیا مطلب اگر پتا چلا کہ وہ فاسد نظریے پر مرا ہے تو اس کو کیا فائدہ اس ٹائم تو پتا بھی جائے وہ کہتے ہیں اللہ نو پتا ہو پائی اللہ نو نہیں پتا مسئلہ یہ ہے کہ تہنوں پتا ہونا چاہیے اللہ نا پتا ہے ہر چال کا اللہ کے پتا ہونے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ کو پتا ہونا چاہیے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہم حق بات تک رسائی حاصل کریں اللہ کے علم سے مجھے فائدہ نہیں ہونے والا مجھے جب فائدہ ہوگا جب میں کتاب و سنت کے درائع کی روشنی میں خود حق حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تو اللہ تعالی ہمارے ہم فیصلہ کر دیں گے وہاں تو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ وہی جا کم وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کیا ہے تمہارے باپ دادا مرتے ہیں تم ان کی جگہ آتے ہو تم مرو گے تمہاری اولاد اس طرح قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا اور وہ اکیلا حیور پیوم ہمیشہ سے زندہ سب کو تھامنے والا ہے اور تم سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے آتے جاؤ گے و رفا باؤد فوکا باؤدین اور اس نے بعض کو بعض پر فوکیت دے دی ہے درجات کے حوالے سے کسی کو امیر رکھا کسی کو غریب رکھا کسی کو ماحول ایسا دیا کہ وہ زیادہ دیندار تھا کسی کو کم ملا لیکن یہ کس لیے جب لو حکم فی ماں آتا تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں دیا ہے تمہیں جو شاکلہ دیا ہے سرکم انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں کھول کر آخری لیکچر میں ایک سو چار سی میں بیان کروں گا اور اسی پہ ہمارا وہ لیکچر والا تقدیر والا کنکلوڈ ہوگا کہ جو ہمیں سرکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ہم نے ان کے اندر اندر پرفارم کرنا ہے ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا شخص جسے نماز کا ایک گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اور ایئر کنڈیشن آفس سے اٹھ کر ایئر کنڈیشن مسجد میں نماز نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ اور اپنے دفتر میں ہی مسلح پہ نماز پڑھ لیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حساب اور ایک وہ شخص جو جون, جون جولائی کی گرمی میں سڑک کے کنارے کھدائی کرتا ہے ان دونوں کا حساب برابر ہونے والا ہے نہیں اس کی شاکلہ بڑی مشکل ہے اس کی شاکلہ آسان ہے وہ بےچارا خالی نماز ہی پڑھ لے کافی ہے لیکن اس سے پوچھا جائے گا تجھے تو ایسے حالات دیے تھے اسی لیے بھائیوں کی والے دن نیکیاں تو لی جائیں گی گنی نہیں جائیں گی, گی, نہیں جائیں گی. کسی مولوی کی کروڑوں نیکیاں کسی ایک غریب مزدور حلال کی روزی کھانے والا پانچ وقت مشکل سے نماز پڑھنے والے کہ شاید ایک نیکی کا بھی برابر, برابری نہ کر سکے تو یہ اللہ کو پتہ نہیں ایک نیکی کسی کی کروڑوں پر بھاری ہو اس لیے نیکیاں تولی جائیں گی گنی نہیں جائیں گی کسی کی ایک نیکی کسی کے لاکھوں نیکیوں پر بھاری ہو سکتی ہے تو یہ ہم نے تمہیں ازمائش میں ڈالا ظاہر ہے کہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا ساری امیر ہو جائیں تو پھر جس طرح آج لیبر بینگی ہے یورپ میں اور امریکہ میں تو کیسے معاملات چلیں گے یہاں سے اس لیے لوگوں کو بلاتے ہیں اگر یہاں کے لوگ بھی کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ جو بظاہر دیکھنے میں جو اس طرح کے امال نظر آتے ہیں چھوٹے قسم کے وہ تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہ تو اللہ تعالی نے یہ ازمائش ڈالی ہے سب کو ازمایا ہے کسی کو دے کر ازمایا کسی سے لے کر ازمایا تو دولت کے حوالے سے میں چونکہ پچھلی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاتا رب سری قوب بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا پکڑ فرمانے والا ہے وہ انہول رحیم اور سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی ہے بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہمیشہ اللہ تعالی بیلنس فرماتا ہے اس طرح کی چیزوں کو کوئی ٹینشن نہ لے لے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے جناب دوسرا سب ٹاپک آ رہا ہے اسی میں انشاءاللہ ہماری دوسرا اور تیسرا بھی کور کریں گے پھر ان اگلی دفعہ دوسرا سب ٹاپک اس حوالے سے اللہ نے انسان کی فطرت میں ہی حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھ دی ہے ہماری انسٹنکٹ میں جبلت میں یہ بینیفٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کسی تک اگر ربی کی دعوت نہیں بھی پہنچی وہ اجمالی ایمان ایک سپریم بینگ سوپر نیچرل اتارٹی اور سوپر نیچرل ایجنسی کے بارے میں رکھ سکتا ہے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے میری مسئلہ نمبر سکسٹی انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی اسٹیپ بغیر وہی کے بھی انسان اللہ تعالی تک پہنچ سکتا ہے صرف اس اجمالی عقیدے تک اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اسی لیے جو اہل فطرت ہیں ایک ہے فطرت نیچر فا تو, تو یعنی را تا اور ایک ہے فطرت فا تے یعنی تا اور را اور اس کے بعد تا فطرت وہ ہیں جو نیچر پہ ہیں جہاں پر دعوت نہیں کہیں پر پہنچی ہوئی نبی کی تو ان کے لیے اجمالی ایک اللہ پر ایمان لانا کافی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان اللہ تعالی بخش دے گا اس سے تو اس سب ٹاپک نمبر ٹو اللہ نے انسان کی فطرت میں ہی حق اور باطل کو پہچانے کی صلاحیت رکھ دی ہے تین آیات بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں ڈسکس کروں گا پہلی آیت سورت الشمس کی آیت نمبر سات سے لے کر پہلا ریفرنس دس تک ہا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں یاد فرمائی ہیں اور پھر ان کو کنکلوڈ کیا ہے کہ مجھے قسم ہے نفس کی جان کی وما ماسم اور جیسا کہ اسے سوارا گیا ہے اللہ نے اس کی بڑی نوک پلک درست کی ہے انسان کو کس طرح لپت خلقنا نل انسان ابھی تقویم مجھے قسم ہے اس کی فلحمہ فجورہ وہ ہم نے اس کو بدیت کر دیا ہے اس کی انسٹنکٹ میں الہام کر دیا ہے بدی کا علم بھی برائی کا علم بھی وہ اور بچنے کا علم بھی چاہیے ہماری نیچرل انسٹنکٹ ہو یعنی انسان خوف سے دور بھاگتا ہے اور جہاں پر لیسیشن ہو وہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اچھائی اور برائی میں تمیز جو ہے انسان کو اللہ نے بدیئت کی ہے ہماری انسٹنکٹ میں ہے دنیا کے کسی بھی معاشرے میں جھوٹ بولنے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے چاہے نبی کی دعوت پہنچی بھی ہو یا نہ پہنچی ہو ہر معاشرے میں جھوٹ بولنا برا اور سچ بولنا اچھا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا کسی کے ساتھ خیر خواہ کرنا اچھا ہے ایون میں کہتا ہوں ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے ہیرو کو اگر پریزنٹ کیا جاتا ہے تو بڑے اچھی پرسنالٹی غریبوں کا مظلوموں کا ساتھ دینے والا اس اعتبار سے کوئی بھی یعنی انسان کی جبلت میں ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اچھائی سے محبت کی جائے اور برائی کو سب لوگ جو ہے وہ برا کنڈیم کرتے ہیں ٹریفک سگنل کو کوئی توڑتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ کہ برا کر رہا ہے کسی دوسرے کا حق مار رہا ہے یعنی دوسرے کا حق مارنے کو ہم برا سمجھتے ہیں کسی پہ ظلم کرنے کو ہم برا سمجھتے ہیں کسی مظلوم کے ساتھ دینے کو اچھا سمجھتے ہیں چاہے کسی کو پیغمبر کا تعارف ہو وہی کا تعارف ہو یا نہ ہو یہ ہماری جبلت میں ہے، یہ وہی فلحمہ فجورہ و برائی اور اچھائی بچنے کا اللہ کے عذاب سے بچنے کا علم اللہ تعالیٰ نے وزیت کر دیا ہے ہماری جبلت میں انسٹنکٹ میں جبلی ہدایت انسان کو دے دی ہے پھر قد افلاح منزکہ بے شک فلاح وہ پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا یعنی اس انسٹنکٹ کو استعمال کر کے حق تک پہنچ گیا وقد خواب من دسا اور برباد ہو گیا وہ جس نے اپنی جبلت کو دبا دیا یعنی اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ انسان برائی کرے صحیح مسلم میں عزیز ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کے لوگ اس سے مبتلا ہو اس پر مطلع ہوں یہ اندر ایک مفتی اللہ نے رکھ دیا ہے انسان کو فوراً اندر سے ہی پتا لگتا ہے یار یہ غلط کیا میں نے پوری دنیا کے سامنے جھوٹے دلائل وہ دے لے لیکن اندر اپنے زمین کا مجرم رہتا ہے یہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے برباد ہو گیا جس نے اس کو دبا لیا اپنی اندر کی آواز کو مندر ساہا اندر کی انسٹنٹ کو دبا لیا جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیلی انسان کے اندر رکھی تھی سورت شمس کی آیت نمبر سات سے دس تھی اگلا ریفرنس نمبر نائن ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی سکس اس پہ تو کتنے میرے لیکچر ہیں ولا تکف لئی سلقبھی علم احسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم تجھے حاصل نہ ہو جائے اور علم دو ہی ہیں یا تو ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم کتاب و سنت کا علم یا ایکوائرڈ نالج ہے سائنس کا علم یہ قرآن ان دو علوم کو ہی مانتا ہے اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر تھرٹی نائن علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا ذائرۂ کار یہ دو علوم ہے ریویلڈ نالج یا ایکوائرڈ نالج دا نالج اوبٹین آبزرویشن اینڈ از نون سائنس تو بغیر علم کے پیروی نہ کر کسی شہر جب تک تجھے ڈیفینے حاصل ہو جائے اور علم ہوگا یا وہی سے پتا چلے بات یا سائنس سے اب مجھے بتائیں وہی میں کہیں یہ بات ہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ کوئی ایک گائے ہے جس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے اور تھک جاتی سکے دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے ایسی کو وہی میں بات سائنس، کی تصدیق ہتی. ہاں سائنس ہمیں بتاتی ہے جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ اور جو اسٹیبلس کی باتیں جو بالکل اسٹیبلش ہے وہ بالکل کتابوں سنت طرح ہو جاتا ہے مثلا پیٹرول آگ کو جلا دیتا ہے اور بھڑکا دیتا ہے یہ, علم ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے یہ اللہ نے ہمیں مشاہدہ تجربات کے ذریعے علم دیا ہے تو یہ بالکل ان و سنت کی طرح حجت ہے اسی طریقے سے کئی چیزیں جو سائنس کی اس دائرہ کار میں نہیں آتی جیسے فرشتے ہیں یہ سائنس کبھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی وہ فزیکل ولڈ سے ڈیل کرتی ہے سائنس ہمیشہ فیزیکل فینومین آف نیچر اور یہ فیزیکل ولڈ جو ہے اس سے ڈیل کرتی ہے فرشتے کبھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی اداب قبر اسے نظر نہیں آ سکتا تو بال وہ لیکچر مسئلہ نمبر تھرٹی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ بک کی ان کے بغیر کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی یا علم وہی کے ذریعے یا علم سائنس کے ذریعے لیکن تھیوریز نہیں اسٹیبلش سائنس انسرا بلف کلو الا مسلا بے شک آنکھیں اور عقل یہ فواد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل چاہے وہ دل سے سوچا جائے یا دماغ سے سوچا جائے اب یہ لادا سے ایک بحث ہے انہوں نے پاس چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے پورے قرآن میں آپ کو دماغ کا لفظ نہیں ملے گا جب بھی بات آئے گی دل سے سوچنے کی آئے گی کی. یہ لٹریچر کی بک ہے میں آپ دل کی بات کرتے ہیں مجھے بتائے کبھی کوئی سائنٹسٹ یہ کہے گا کہ آج میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ بریانی کھاؤں سائنٹسٹ بھی کہے گا آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ بریانی کھاؤ تو قرآن پاک لٹریچر کی کتاب ہے لہذا یہ لٹریچر کی لینگویج میں بات کرتی ہے لہذا جہاں جہاں پر عقل کا تعلق آئے گا اکثر لوگ کہتے ہیں یہ جی قرآن کہتا ہے دل سوچتا ہے دل بھی سوچتا ہے دماغ بھی سوچتا ہے یہ لہٰذا سے ایک پوری بحث ہے انشاءاللہ شاء کبھی موقع ملا تو میں ان بیان کروں گا بارل اصل چیز ہے کہ اللہ نے تین انسٹرومینٹ میں دیے ہیں کان آخ اور اقل ان کو استعمال کیا جائے کلو الاائی کا کان ان مسولہ ان تمام آزا کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی ان سمڑا ول بسرا ہو آدھا کلو کا کان آن مسولا تو اکل کام نہیں کرتی کرتی ہے میں کہتا ہوں تقدیر کا مسئلہ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں انسان کو خود پتا ہے ہم خود آبزرو نہیں کرتے کہ نماز کا جب ٹائم ہوتا ہے ہم خود ڈلے کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کوئی سیکنڈوں میں ایک موقع آتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی ایسی پریشانی آ جائے کہ نماز ڈلے ہو جائے ادروائز عام حالات میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے اختیار کے بغیر نہ تو انسان اپنے اختیار کے بغیر مسجد کی طرف جاتا ہے اور نہ مسجد سے دور بھاگتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا کہ نماز اذان کا وقت ہو تو آپ کے قدم خود بخود چلنا شروع ہو جائے. نہیں ہوگا یا آپ نماز کے علاوہ کہیں اور جانے لگے ہیں توڑ لے ایسا ہے اللہ نے اجازت دے دی ہے, خلی خلی ہے مرضی نہیں ہے اس میں اجازت ہے تو بات جملہ یاد رکھنا ہے کہ اجازت دے دی انسان کو اللہ نے لیکن مرضی یہی ہے کہ وہ میری فرما برداری کرے تو بے شک ان تین آزار کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان کو استعمال کر کے تم نے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور یہ نائنتھ کمانڈ ہے ٹین کمانڈمنٹ میں سے جو تورات اور انجیل میں بھی تھیں اور پرانے پاک میں سترہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر انتالیس تک پورانک ورژن آف 10 کمانڈمنٹ احکام اشرا ہیں جو بنی اسرائیل کو بھی دیے گئے اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں مسلمانوں کو بھی دیے گئے اس میں میری الگ سے گفتگو ہے مسئلہ نمبر 77 10 ٹین کمانڈمنٹس پہ دسواں ریفرنس یہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیا ہے سورت العراف کی ان آیات کے اندر کہ تمہاری انسٹنگ میں ہم نے ہر چیز ڈال دی ہے آیت نمبر ایک سو بہتر یہ جناب ہر چیز سارا مسئلہ کھول کے سامنے کر دے گی جو اکثر لوگ بہانے کرتے ہیں اور جی ایک بندہ ہندوؤں نے کار پیدا ہوا تھا جناب ادا کا سور ہے میں تو یہ کہتا ہوں ایک بندہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہندو کو تو شاید کبھی خیال آ جائے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں جن کے آگے میں جھک رہا ہوں مسلمان کو تو ویسے ہی زوم ہوا ہے کہ جو بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی چاہے حرام خور ہے بدماش ہیں جو بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی عمر اسی محبوب صلی اللہ علیہ میں خوش نہیں کرنا جو کچھ بھی ہے اسی طرح لولے لے لگڑے قبول کر لے اللہ بندے تک کو نہیں پڑنا یہی ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں تو اتنا زوم ہوتا ہے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آئے گا یار ہم غلط ہیں تو اپنی اصلاح کر لیں اس لیے آسم میں کہتا ہوں کہ ان کو تو پھر بھی خیال آ جائے گا یہ اس چکر میں نہ رہے کہ ہم ادھر کیوں پیدا ہوئے ادھر کیوں نہیں پیدا ہوئے اس کا جواب سورت الراف نمبر ایک سے لے کر ایک زبردست ریفرنس نمبر ٹین آپ کا وہ از رَبُّكَ مِن کا بن بنی ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذور ذریتا وہ اور وقت یاد کرو وہ کہ جب تمہارے رب نے عہد لیا تھا آدم کی اولاد سے جب وہ اپنے ماں باپ کی پشت میں تھی یعنی ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لے لیا تھا ہماری انسٹنکٹ میں یعنی اللہ نے توحید عید تھی اور تمہاری جان خود اس پر گواہ ہے انسان خود اس پر گواہ ہے انسان کبھی بھی کسی دنیا کی مخلوق کو دیکھ کر اس کو اللہ نہیں بنا سکتا اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو ذہن جو بت آپ خود بناتے ہیں آپ کیسے اس کے بارے میں کیدا رہ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے پیدا کیا جو آپ کی وجہ سے پیدا ہوئے ویسے ہی کوئی اپنی جان بوجھ کے کوئی مت مار لے تو اللہ بات ہے تو اللہ تعالمانا تم خود اپنے پر گواہ ہو اس بات کے اوپر درخت تم خود اگاتے ہو اور پھر وہ درختوں کی شروع کر دو پتھر گزرائے ان کی جو تمہارے موتاج ہیں یہ تمہاری انسٹنکٹ میں ہم نے تو ڈال دی تھی جب ابھی اولاد آدم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اپنے باپ کی پشت میں تھی اس وقت ہم نے یہ عہد لیا تھا اور تم اس پر گواہ ہو اور کیا اہد لیا تھا بھی کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بلال تو سب کے سب انسانوں نے اس وقت چاہے وہ آج دنیا میں کافر ہیں رہے مسلمان ہیں سب نے ایکسپٹ کیا تھا کہ ہم اس پر گواہی ہی دیتے ہیں کہ اے اللہ کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے اور یہ ہم نے کیوں کیا ام امتکول یوم القیاما یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت والے دن یہ کہنا شروع کر دو امنا عَنْ انحاظہ غَافِلِينَ کہ ہم تو اس بات سے ہی غافل تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حق اور باطل کیا ہے ہمیں تو اللہ کا تعارف ہی نہیں تھا وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اگلی بات اس کا بھی کرائمس ہے اوتکول یا تم قیامت کیا دن یہ کہنا شروع کر دو امنما اشرق آبا بے ہمارے ماں باپ ہی شرک کرتے تھے ہم تو ان کی اولاد تھے من قبلو اس سے پہلے وکننا من ہم اور ہم ان مشرقین کی اولاد تھے ہمارے ماں باپ مشرق تھے تو آگے ہم نے مشرق ہی ہونا تھا نا تو اللہ ہمارا یہ بانا نہ کہیں بنا لینا اور بنا رہے ہیں حالانکہ اللہ نے کہا یہ بانا نہ بنانا ہم نے تمہاری سکت میں یہ چیز ڈال دی ان گناہوں کی پاداش میں ہلاک کرے گا کہ جو ہم نے کیے نہیں جو ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے ہم ادھر ہی پیدا ہوئے تھے تو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے تو ہندو ہی ہونا تھا نا بریلوی کے گھر پیدا ہوئے تو بریلوی ہونا تھا نا دیوبندی جو بندی والے شیعہ کے گھر پیدا ہوئے تو وہی وہ ہونا تھا نا یہ اللہ میرا کے قصور ہے تو اللہ نے ہمارا یہ کام نہ پہلے ہی تو ہم دسن لگا کے وہ کزال کا اور ہم نے اس طریقے سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہے مل اللہ تاکہ تم اس کی طرف پلٹ سکو اللہ کی طرف آ سکو ہم نے کھول کر یہ بیان کر اب وہ آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقنل حدیث بخاری میں ایک صحیح مسلم 6755 اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی بھی حدیث بغیر قرآن کے نہیں سمجھیں گے قرآن کے مطابق اسے فٹ ان کریں گے ایبسولوٹلی کسی حدیث سے کوئی عقیدہ تقدیر کے حوالے سے نہیں رکھیں گے اس حدیث میں بخاری مسلم کا میں نے حوالہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے یعنی اپنی انسٹنکٹ میں وہ توحید لے کر آتا ہے پس اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں پیدا وہ مسلمان ہی ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنے والا ماں باپ اس کو بنا دیتے ہیں اب اس ریس کو لوگ لے کے کہتے ہیں جناب دیکھو نا جی جس کا جمے سے آتے وہی بڑھنا سی نا دیکھو جی ریس میں بھی آیا تو بھائی پہلے قرآن پڑھے نا قرآن میں اس کو فٹ ان بٹھائیں گے تو بیسیکلی یہ انفارمیشن ہے کہ انسان کے ماں باپ اس کو غلط طرف لگا دیتے ہیں تم نہ لگ جانا یہ مطلب ہے اس کا نہ کہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جدر ماں باپ لگے میں ادھر ہی لگے رہو یہ مطلب نہیں ہے اس کا اس حوالے سے میری وہ جو گفتگو ہے نا مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے اور سیونٹی ون بی بزرگوں کی اندھا دھن پیروی کا انجام اور اس کا علاج اس کو آپ سنیں تو اللہ تبار تعالیٰ, تعالیٰ نے قرآن پال میں کھول کر بیان کیا کہ حق ہم نے واضح کر دیا آج کا آخری ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ ٹاپک نمبر تھری اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا نور ان نور ایک نور اللہ نے ہماری جبلت میں رکھا کہ توحید رکھ دی ہر بندے کو عقل دے دی الہام کر دیا اس کو اچھائی اور برائی کا علم اور اس پر نور یہ کہ حجت ہی تمام کر دی اپنے انبیاء کرام علیم السلام کو مبوس فرما کر اور خصوصا ہماری خوش قسمتی کے بالآخر سلسلہ نبوت، امام کائنات المد نبین رحمت مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا سورت الحضاب آئد نمبر 40 جس میں میرا مسئلہ نمبر 40 بھی ہے ختم نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کی موہر ہے اور سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں یہ جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں اس حوالے سے مسئلہ نمبر چالیس میرا ریکارڈڈ ہے اسی آیت کے کانٹیکس میں تو یہ تیسرا ٹاپک ہے اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کرام علی مسلام کو مبعوث فرما کر حجت تمام کر آخری درجے میں دلے ریفرنس نمبر گیارہ سورت البقرا عید نمبر اڑتیس اور انتالیس الحتو منہا جمی اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور زائر انیس ساری اولاد پیدا ہونی تھی جب ان کو زمین پر اترنے کا حکم دیا تو کہا ہم نے ان سے فرمایا کہ اب اتر جاؤ زمین پر فعما یا اتی منی تو اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی یعنی کتاب کی شکل میں سمن تب یا ہدا یا تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کریں گے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم و اللہ دینا کفر بھی آیا دینا. اور جو لوگ کفر کریں گے انکار کر دیں گے ہماری آیات کا اور اسے جھٹلا دیں گے الاگندار ہم سیا خال دور تو وہی ہوں گے دوستی ہمیشہ اس میں رہنے والے اپنی مرضی سے وہ چائز کریں گے خود دوست ہم تو ہدایت بھی کے کتابیں بھی ساتھ پیغمبر بھی بھیجیں گے انشاءاللہ بار بار ریفرنس سور تاہ کی آیت نمبر ایک سو تیئیس جس آیت کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مسلح تقدیر کا سولوشن ہے اس آیت میں مسئلہ تقدیر کا حل تاہ آیت نمبر ایک سو تیئیس بے با منہا جمی ہم نے قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکس میں آ رہے کہ ہم نے جب انسان کو کہا کہ زمین پر اتر جاؤ سب کے سب باؤدن ادو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے لیکن ایک بات یاد رکھنا فما مننی ہدا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے انسانوں دنیا میں بلو الا یشا تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا پتہ چل گیا تقدیر کا مسئلہ بدمس کون ہوتا ہے جو کتاب کی پیروی نہ کرے خود ہی نہیں کرے گا آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنسمنٹ کرے نا کہ جو شخص روزانہ ایک صفحہ قرآن کا ترجمے سے پڑھے تو اسے فی دن ایک لاکھ روپیہ وظیفہ دیا جائے گا تو کیا خیال ہے لوگ نہیں پڑھیں گے لوگ کہیں جناب دو کہ جناب اتھائی روزانہ ایک قرآن ختم کریں گے جناب مہربانی کرو جناب ساختہ پہلے کر لو ساڈا اس کا مطلب انسان خود ہدایت اور گمراہی خرید رہے نا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مسئلہ تقدیر کا حل سور گیا تیئیس سے میرے نزدیک کہ جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا فلاح یا نہ وہ گمراہ ہوگا ولا یشخا اور نہ وہ شکی ہوگا نہ بد بخت ہوگا بدبخت انسان وہ ہے جو خود بد بختی کماتا ہے اور جو خود ہدایت کمائے گا تو وہ آپ نے سن لیا ہم تب یا ہدایا فلاں خوف علیہ ملا ہُوا ضرور جو ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے ہم ورنہ تو اس میں تو میں کہتا ہوں اس آہد کے پھر تو قلم ٹوٹ جاتا ہے مسئلہ تقدیر کا حل وہ بدبخت نہیں ہوگا نہ گمراہ ہوگا جو حجائب کی پیروی کرے گا اور اس میں میں بولا کرتا ہوں کہ بھائیوں رسولوں کا مقدمہ اور ان کتابوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اپنی خود جائز کرنے کا حق اور بات۔ ورنہ تو رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں ہے اگر انسان کو اختیار نہیں دیا گا کتابیں بھیجنے کا مقصد ہی نہیں پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رپورٹ بنایا ہے فرشتوں کی طرح معذ اللہ تو رسولوں کا مقدمہ ہی اس بات پر کائیں اللہ ورنہ تو رسولوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ نے یہ جو پیغمبر بھیجے اور آپ اگلی آیات میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا صورت النساء کی آیت نمبر 165 جس پہ میں نے تقریبا دو گھنٹے گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر اڑتیس رسولوں کی بے کا مقصد کیا ہے کمال اللہ تعالیٰ نے یقین کرے ہماری کے اوپر اٹیک کیا ہے رسولم مبشرین و منذرین ہم نے رسول بھیجے بشارت دیتے ہوئے اور ڈر سناتے تھے یعنی ایمان والوں کو جو ایمان لے ہیں ان کو جنت کی بشارت اور جو ایمان نہیں لائیں گے نیک کامال نہیں کریں گے انہیں دوزخ کٹا اور کس لیے لی اللہ اللہ خجا تاکہ انسانوں کے پاس کوئی حجت نہ ہو جائے اللہ کے خلاف بعد رسول رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے رسول کیوں بھیجے تاکہ کوئی انسان ہم پہ حجت نہ قائم کر دے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا انسٹنگ کافی نہیں تھی کوئی پیغمبر آنا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ ہمارا تھوڑا نہ بانا پہلے ختم کر چڑا ہے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کسی کے پاس حجت اور دلیل نہ رہ جائے اللہ کے خلاف اللہ کو ڈر نہیں کسی کا کہ میرے خلاف کوئی دلیل کھڑی کرے اس کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ دیکھو میں نے اپنی سیف سائڈ کر لی ہے اس حوالے سے کہ کوئی شخص بہانہ نہ بنائے رسولوں کے آ جانے کے بعد کسی انسان کے پاس کوئی دریل ہمارے خلاف نہ رہ جائے بکام اللہ عزیز الحکیمہ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے غالب ہے بغیر رسولوں کے بھی ہدایت دے سکتا تھا لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا رسولوں کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیکن اس نے طریقہ یہی ایڈاپٹ کیا کہ رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے لہذا آج بھی کسی نے حق الٹیٹ حق تک پہنچنا ہے تو کتابوں رسولوں کے ذریعے بزرگوں بابوں کے ذریعے اور مولویوں کے ذریعے نہیں ہاں جو عالم آپ کو کتابوں سنت کی بات بتائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے اس کی قدموں کی خاص ہماری آنکھوں کا سرما ٹھیک ہے جی اگر ہمیں وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائے اگر وہ اپنی طرف سے فیبریکیٹڈ دین بتائے گا پھر تو وہ تو اولائی کا کل انام بن اول ابل وہ تو چوپا کی مانند بلکہ ان سے بھی گئے گزرے چودما ریفرنس آج کا تھرڈ لاسٹ و آیت نمبر ایک سو پندرہ زبردست آیت اس حوالے سے وما كان اللہ بعد اذ اور اللہ تعالی کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا بعد اس کے کہ اسے ہدایت اللہ تعالی دکھا دے ہتا یو بہین اللہ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کھول کھول کر بیان نہ کر دے کہ جس سے ڈر سنایا جا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام راز لوگوں کو آخرت کے حوالے سے کہ آخرت میں کیا جواب دہی ہونے والی ہے کھول کھول کر جب تک بیان نہ کر دے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا یعنی پھر اس کے بعد خود کو گمراہ ہونا چاہے تو بالکل ہو ایک بندہ بجلی کے ساکٹ میں دو انگلیاں ڈال دے تو ظاہر مرے گا چاہے بسم اللہ پڑھ کے بھی ڈال دے تب بھی مرے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ و قرآن میں کہیں آئے نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ڈالے تو نہیں مریں گے یہ تو فیزیکل فینامنا جو سردیوں میں جو بندہ جب پیاز لگے گی پانی نہیں پیے گا تو ان شاء سے مر جائے گا کیونکہ فیزیکل دنیا اسباب کے ساتھ اسباب کی نفی نہیں ہے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے اس حوالے سے گفتگو کی تھی ان اللہ بک شیئر بے شک اللہ تعالیٰ ہر شہ کو کہ علم کو اپنے ہر شہ کا علم ہے اس کے پاس ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے ہر ایک تک ہدایت پہنچا دی اسی آیت کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بال لوگ کہتے ہیں نا جی افریقہ کے جنگلوں میں بھی جو بغیر کلمے میں کے جا رہے خوار جماعت کے بھائی تو ہم سے پوچھا جائے گا بھائی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم سے جو پوچھا جانا ہے نا وہ بہاری اور مسلم یہاں کے آپ صلی اللہ عصم الحماعت سے ہر شخص نگہ ہے اس اس کی رایت کے بارے میں پوچھا گا میری رعیت میرے بیوی بچے میرے آفس کے کلیگ میرے دوست احباب صاحب میرے سرکل میں جتنے لوگ ہیں افریقہ میں کدھر سے پہنچوں گا بھائی میں پہلے یہاں پہ دعوت کروں گا میرے بیوی بی بچے تو نماز نہیں پڑتے اور میں کہیں دوسری طرف نکل جاؤں ادھر میں نے ایفرٹ سب سے پہلے ایفرٹ یہ کر دی یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ افریقہ کے جنگلوں تک باہر پہنچائے گا اپنے بندوں کو اٹھائے گا ایسے حالات پیدا کرے گا کرے گا انسانوں کے ذریعے ابھی اب اکرام علی میں سلام بھی تو انسان ہی سے نا مرتبے میں تو ظاہر کسی انسان کو ان سے نسبت نہیں لیکن ایز اے جنس تو انسان ہی تھے نا سورہ بنی سرائیل میں ہے گا اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیگمبر انسان آباد ہے تو انسان میں سے پیغمبر آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو پندرہ کے تحت پندرہ ریفرنس سورہ بنی سرائیل آیت نمبر پندرہ منحصا ان نما یا تدیل نفسی جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنی جان کے لیے خود ہی فائدہ کرے گا ہدایت کا راستہ اختیار کر کے منہ فَإِنَّمَا دل عَلَيْهَا اور جو خود گمراہی خریدے گا تو اس کی گمراہی کا مبال بھی اس پر ہی یعنی خود کو گمراہ ہونا چاہتا تھا کسی پیغمبر پہ کوئی مبال نہیں ہوگا کسی نیک آدمی پہ مبال نہیں ہوگا سورت البکرا میں آیا نبی ہم آپ نہیں پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گے آپ کا کام ہے صرف پہنچانا اگر کسی نے نہیں مانا تو چاہے خود دوزک ان ہدع نہ حد سبھی لائن شاہ کروں کا پورا یہ بڑی امپورٹنٹ آئے تھا ان اگلی دفعہ آ جائے گی ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو اسے اختیار کرو چاہے انکار کرو تمہاری مرضی ولا تذر واضر تم وزرا کرا وَزْرَ وہی بات دوبارہ آ کوئی جان بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے امال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی دیکھیں قرآن میں کتنی روای آیت آ چکی ہے یہ ہمارے دو پیجز میں تیسری روا آ رہی ہے کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی وماکن معین حق کاسا رسولہ اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں ہر گف. جب تک کہ رسول کو مبوس نہ کر دیں کسی قوم میں جب رسول آتا ہے پھر ہم عذاب دیتے ہیں ادروائز اگر کسی تک رسول کی دعوت نہیں پہنچی بس اجمالی اس کا ایمان کافی ہے اسی کانٹیکس میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ وہ اہل فطرت ہیں مثلا نمبر 98 کے نام سے اور الحمدللہ اس ٹاپک پہ اس حوالے سے یہ یونیک گفتگو ہے الحمدللہ تو ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک رسول مبوس نہ کر رہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود ذمہ داری لی ہے کہ رسولوں کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اسی کانٹیکس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں کتاب امان کی صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کتاب امان پہلے چیپٹر میں کہ جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ آگ میں جائے گا اب جس نے سنا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نبیوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اجمالی توحید کا عقیدہ ضروری ہے یہ بات یاد ہوتی ہے لیکن جو سن لے گا جس تک دعوت حق پہنچ جائے گی پھر اس کا تحقیق کرنا ضروری ہے حق تک پہنچے گا اور اب دیکھ ہیں لوگ بڑی تیزی کے ساتھ یہ پرانے پاک پڑھ کے پہنچ رہے ہیں دو ہزار میں جیو پاکستان آیا جو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کلنٹن نے پاکستان جب آیا تھا اس نے یہ انٹرویو میں بات کی تھی کلنٹن جو امیرکن صدر دو دفعہ رہا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے 2007 میں ویڈیو ریکارڈ میں نے خود سنی ہے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امیرکا امیرکا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دیم اسلام دو ہزار پچاس تک ان مسلمان سپر سیڈ کر دیں گے باقی تمام کو امریکہ کے اندر اس کتاب اللہ کی وجہ سے اس کا ترجمہ وہ انگریزی میں پڑھ رہے ہیں اور ہدایت مل رہی ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا مولوکا تک قرآن ریکنا پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور پلیز انگریز اس کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے. کی ہے ہر نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے موجزے پر اللہ نے مجھے وحی کا مورزہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے کیونکہ میرا مورزہ لب سے بڑا بھائی قرآن کا مرزا قیامت تک کے لیے مورزہ اور بہاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور سن میرے ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی میں سے اسی صفحے میری امت سے اس قرآن موزے کی وجہ سے اسی حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر ایک جو میں نے کہا پہلا مسئلہ امام الانبیاء کی دعوت کے دوران یوم عرفہ کی رات میں نے دیا تھا آج سے تقریباً تین چار سال پہلے آخری ریفرنس آج کا سولہ پھر انشاءاللہ باقی اگلی دفعہ اور اس سے اگلی دفعہ سینتالیس پورے کور کریں گے سورہ یونس کی آیت نمبر ستاون اور اٹھاون پھر قرآن کی بات آئیے تو پھر قرآن پاک کی تاریخ میں سب سے اعلی ترین ساری گفتگو اللہ کی اعلیٰ ترین ہے لیکن اس میں بھی ایپیکٹ جو ہے قرآن پاک کی تاریخ کے حوالے سے سورہ یونس کی یہ دو آیات ہیں آیت نمبر 57 اور 58 اس سے زیادہ اللہ, اللہ نے قرآن پاک کی اس لیول پہ تعریف اور پورے قرآن میں کہیں نہیں کی جو یہاں پر کی ہے سولہواں ریفرنس الناس اے پوری انسانیت صرف مسلمان نہیں تمام مسلمان جو سورت البقرہ میں آیا نا دلس یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے وہ بیناطم من الہدا اور ہدایت کے لیے روشن دلائل ہیں اس میں و اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے پہلے اول ٹیسٹیمنٹ یعنی توراپ پھر نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل اور اب یہ دی فائنل ٹیسٹمنٹ ہے اللہ کا ہولی قرآن حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الفرقان اور صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور بادل میں تمیز کرنے والے ہیں یہ کتاب بھی الفرقان اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان الحمد للہ اے لوگ سدور بے شک تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بہترین باز اور ایسی چیز کہ تمہارے دلوں کی بیماریوں تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کی شفا ہے جس کتاب کے اندر یہ وہ کتاب سب سے بڑی بیماری شرک اور جتنے بھی رزائل ہیں اخلاق کے وہ سب کا علاج اس کتاب کے اندر ہے بہ ادم اور اور ہدایت ہے اور رحمت ہے یہ ایمان لانے والوں کے لیے ماننے والے ایمان لانے والے کو داڑھی پکڑی اور نمازوں والے جو باندھنا چاہیے قرآن پاک کے شروع میں بھی جو ہے نا دل المطین یہ ہدایت ہے متقین کی اکثر لوگ کہتے ہیں متقی تو پہلے ہی بڑے پر ہے اس کے کی لیے کیا ہدایت ہے کہ متقین کا ترجمہ ہی لوگوں نے غلط کیا ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر ایک میں سمجھایا وہ دل متقین کا مطلب ہے ڈر جانے والوں کے لیے کہ جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جب انسان اس پر غور کرے کہ اس دنیا میں فزیکل فینومین آف نیچر کے علاوہ بھی ایسی دنیا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی اور سب سے بڑا غائب اللہ ہے جو ان تمام چیزوں کو ٹینیز ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے تو انسان فوراً ڈر جاتا ہے تو اس اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے ہے ہدایت یہ یعنی جو فزیکل فینومین آف نیچر سے ہٹ کر بھی فزیکل ولڈ سے ہٹ کر میٹا فزکس کی طرف جاتا ہے اس کے لیے پورا پاک میں ہے اور جو یہ سمجھتا ہے سب کچھ یہ فیزیکل ورلڈ ہی ہے تو وہ بے بکوف ہے اس کے لیے ہدایت کوئی نہیں ہے اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ انڈے سے چوزہ خود بخود نکل رہے ہیں تو ہم زمین و اسمت کی ساری مخلوقات کو دعوی دیتے ہیں ایک انڈا بنا کے بتا دیں اگر یہ کام خود بخود ہو رہا ہے چلے ہم آپ کو اور ریلیکس کرتے ہیں انڈا توڑ کے اس کا لیسدار مادہ پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں زمین و اسمان کے سارے انٹلیکچل مل کر اس لیس دار مادے میں سے چوزہ نہیں چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں اسی لیے بیالوجی کا لا ہو چکا ہے کہ لونگ تھنگس کین نیور بی پروڈیوس فرام نان لونگ تھنگس جاندار چیزوں کو کبھی بھی بے جان چیزوں سے پیدا نہیں کیا جا سکتا جاندار مرغی ہی انڈا دے گی اس میں چوزا نکلے گا چاہے اس انڈے کو آپ مشین میں کے نیچے رکھیں یا مرغی کے نیچے انڈا نہیں آپ بنا سکتے بیج نہیں بنا سکتے اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر ساٹھ ہو از اللہ ان دا لائٹ لیٹسٹ فیکٹ فیکٹس اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں سوا گھنٹے کی گفتگو ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اللہ ہمارا اس کتاب میں فاض ہے بہترین شفا ہے سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کی اور ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو ماننا چاہیں یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہوگی تو نہیں ماننا چاہتا تو کہاں چٹا ہے تو پھر چٹا ہی رہے دل بےمان تو ہجتا ٹہر اگر کسی کا دل بئی ہے تو بہانے بہت الف اللہ وبی رحمتی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دو کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے فابی زال تو چاہیے کہ اس کتاب کے ملنے پر خوب جشن کریں خوب خوشیاں کریں کہ سب سے بہترین چیز اللہ تعالی نے عطا فرما دی ہے ہوا خیر مما اجماون اور یہ کتاب ہر اس چیز سے بڑھ کر بہتر ہے جو تم جوڑتے ہو یعنی دنیا میں انسان مال اور یہ جاداد یہ سب کچھ جوڑتا ہے یہ دنیا میں کام آئے گی لیکن اس کو تھام لو وہ بھی مطلب حلال کے درجے میں درست ہے لیکن اس کو تھام لو تو ہمیشہ کی کامیابیاں اس کی وجہ سے حاصل ہونے والی ہے یہ سب سے بہترین دولت کسی کے پاس اگر ہو سکتی ہے تو اللہ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو پکڑ کر صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفی کتاب فرمائے انشاءاللہ ابھی کافی لیکچر باقی ہے آج مسئلہ نمبر ایک اے ہوا پھر بی اور سی میں انشاءاللہ یہ کنکلوڈ ہوگی آ, اگلے ریفرنسز انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ڈسکس ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ماف کر دے